ما كانوا يوبخهم بالموعظه والعلم كي لا باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعزة والعلم كي لا ينفوا یہ باب ہے بیان ذکر عادت تو صلی اللہ علیہ وسلم کی یا تخاؤ نگرانی فرماتے تھے صحاب کرام کی لحاظ فرماتے تھے صحابہ کرام کا معرفت دلوانا چاہتے تھے صحابہ کرام کو بالم والعلم والے اور علم کے ساتھ کہ لا فرو اس لیے کہ صحابہ کرام ان میں منافرت نہ پیدا ہو کیلا انفرو اس لیے کہ ان میں منافرت تھکان تکا, تھکاوٹ تھکان تڑے وان ذہنی تھکاوٹ نہ وہ پیدا نہ ہو علوم کے حصول میں سستی نہ پیدا ہو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبت امام بخاری رحمہ اللہ یہ ابو آپ سب آسان ہے امام بخاری رحمہ اللہ اس باب میں اشارہ فرماتے ہیں ایک ادب کے طرف جو کہ من آداب العلم ہے اور متعلق بالمعلم ہے یشیرو امام البخاری رحمہ اللہ ہلا ادب آزاد المتعلق بالمعلم امام بخاری آداب علم میں سے ایک ادب کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں جس کا تعلق جو ہے کس کے ساتھ ہے معلم کے ساتھ ہے اب معلم کو کیا چاہیے یہاں ہے معلم کو یہ چاہیے کہ طلباء متعلمین کے مزاج اور ان کے نشات کا خیال کرے ان کے مزاج اور ان کی نشاط نشاط سمجھتے نا اس کا خیال رکھے آیا طالب علم میں نشات ہے چستی ہے بیداری تفظ ہے یا بھی بیچارہ تھکا ہوا ہے اگر یہ تھکا ہوا ہے تو اس وقت اس کو بیان نہ کرے اس کو علم نہ دے اس کو واضح و نصیحت نہ کرے اس لیے کہ اس کے دماغ پر بدن پہ بوجھ پڑا اب یہ بوجھ جو ہے یہ معنی ہے حائل ہے دین کی بات کو سمجھنے میں اس لیے استاذ طالب علم کے مزاج کو دیکھ کر بات کرے تو نبی علیہ السلام کی عادتیں یا تخاؤ کیلائن فرو نگرانی فرماتے تھے لحاظ فرماتے تھے واضح اور علم کے دینے میں اس لیے کہ ان میں نفرت تھکاوٹ سستی نہ پیدا ہو تو بس امام بخاری بھی آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ علم کیا خیال کرو علم بہت بڑی فضیلت ہے بڑی چیز ہے لیکن دیتے وقت ظرف کا خیال کرو وہ ظرف مستعد ہے یا نہیں ہے چلو تو یا تقول نہ فرماتے خیال فرماتے تھے ہمارے واس کے فی الم یعنی دنوں میں کرا سسامت آلینا بچے کراہٹ تھکاوٹ اور سستی کی ہم پر یعنی ہماری نگرانی فرماتے تھے ہمارا خیال رکھتے تھے اس لیے کہ ہم تھکے نہیں اور تھکنا یہ علم کے اخذ میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے اس لیے نبی علیہ السلام ہمارا بہت خیال کرتے تھے دوسرا معنی یہ تقوالنا کہ یہ ہے کہ لحاظ بے اعتبار ایام یعنی ایام واز اور علم کے لیے مقارل بھی فرمائے تھے اس, میں اس کی تصویر آ رہی ہے یہ نہیں کہ روزانہ واز کرو روزانہ واز کرو بلکہ اس لیے روزانہ واز نہیں فرماتے تھے کہ ہم پہ سامنا تھکاوٹ اور بوجھ نہ پیدا ہو آگے ہر جگہ پڑھو گا نبی علیہ السلام نے فرمایا یس شروع اپنے دین کے اشاعت اور دین کے تعلیم دینے میں یش اپنے اصاف پہ آسانی کرو ولا توصرو ان کو مشکلات میں نہ ڈالو وہ ان کو خوشخبری دیو ولا تنفرو تو نہ پھرو منافرت نہ پیدا کرو اب چونکہ یسرو ولا توصرو کا یہ معنی نہیں ہے کہ دین میں آسانی پیدا کرو دین تو ہے وہ جو کہ منقول ہے اس میں تم کیا آسانی پیدا کرو ماں سمجھتے ہو مان کہ یسرو دین بیان کرنے میں آسانی کرو کہ ایک عدمی ابھی پورا بنا نہیں ہے تمہارے ساتھ تو اس کو خامہ کا داڑ بھی مجبور نہ کرو نہیں ابھی ابھی وہ کلمہ بھی نہیں پڑھا یا کلمہ تو پڑا ابھی نمازی بھی نہیں ہے نماز کی عادت بھی نہیں ہے تم اس کو پہلے کہو کہ ہمارے پاس جب آؤ تو گاڑی رکھو گاڑی منا نہیں آئے نہیں میں اس کو آسانی سے سمجھاؤ پہلے اصولی مسائل اصول اس کو بیان کرو اس کے بعد اس کو آمار صالحہ کی ترغیب دلاؤ اس کے بعد سیرت نبی علیہ السلام ان کو سناؤ نبی علیہ السلام کے آزاد وق سے اسے آگاہ کرو تو اس میں جب یہ سنت آئے گی تو یہ بھی کہہ دینا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ اگر آپ کی محبت ہے تو نبی علیہ السلام کی صورت مبارک تو ایسی تھی تو یہ سرو کا یہ مانا ہے کہ آسانی کرو واض دینے میں لوگوں کے ساتھ کوئی کہ سختی نہ کرو ولا تو شروع احکامات آہستہ آہستہ دو یک مشت حوال حوالگی نہ کرو یہ شروع کا معنی یہ بھی ہے کہ لہجہ طریق دعوت میں آسانی کرو ولا تو شروع طریق دعوت میں تاثر مشکل نہ پیدا کرو بھائیو دوستو احبابو یہ ڈنگر میں کترو جاہیلو ہے یہ نہیں کہہ رہا اب سمجھ گئے اب جب تم نے واضح کرنا ہے تو دوستوں بھائیوں یہ نہیں بھائی. جاہلو نہ سمجھو بسم اللہ بھی نہیں سمجھنا آؤ تو سب مسئلہ دوست کیا ساری عمر گزر رہی ہے نہیں تو یہ شروع والا شروع کے قریب ہے دوسری بات یہ کہ وہ بس شروع بشار سے جو بلا تو اور دن سے اکتاؤ نہیں دین سے لوگوں کو نفرت نہ دلاؤ ٹھیک ہے اب محدثین فرماتے ہیں کہ بس کے مقابلے میں تو کیا تھا تن ضرور لیکن چونکہ انحصار بھی تو مقصود ہے کہ بشروح والا ضرور مانا نہیں ہوتا اس لیے اصل مقصود ہی کیا ہے آدمی منافرت ہے روکنا ہے منافرت سے اس لیے بشرو کے مقابلے میں وہ لا تو پھرو ہے مقصود الحادی کیا ہے منافرت سے بچانا ہے تو لاتون پھرو اس لیے کروا ہے آگے جواب صاحب باب من جا ایام معلومات یہ باب ہے در بیان اس کے جالا عال علم جو قاضی عال علم کے لیے ایام معلومات کی تفصیل کرتا ہے من جال عال علم جس نے جواز دیا ہے عال علم کے لیے ایام معلوم تن مقرر کرنا ایام یعنی کیا وقت, وقت مقررہ یا دن مقرر کرنا یہ جائز ہے امام بخاری رحم اللہ بھی فرماتی ہیں اس بات میں ایک دوسرا مسئلہ بیان کرتے ہیں جو کہ مسئلہ متعلق آدابی علم کے ساتھ کہ تعلیم اور تعلم کے لیے تخصیص العیام یہ جائز ہے بس تعلیم اور تعلوم کے لیے تخصیص العیام جائز ہے اگر آپ کچھ دن تعلیم کے لیے دین کی بشاعت کے لیے مخصوص کریں تو یہ گناہ نہیں ہے کیا کہ آپ کہیں بھئی ہفتے میں ایک دن بیان ہوگا یہ گناہ نہیں ہے مہینے میں ایک دن درس ہوگا یہ گناہ نہیں ہے ہفتے میں فلاں دن درس ہوگا یہ گناہ نہیں ہے آئی. تعلیم کے لیے ایام کو محسوس کرنا یہ گناہ نہیں ہے اب دیکھو یہاں ایک سوال پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ تفصیص العیام تو گناہ ہے تفصیص الیام گناہ ہے اس لیے کہ تم نے مشکات میں وہ حدیث پڑی ہوگی لا تخصولی ترجماتی بےتیامن ولا نہاروا وسیا تو اپنے طرف سے وقت مقر کرنا متعین کرنا, کرنا یہ جائز نہیں ہے اور امام بخاری فرماتے ہیں منج عالم علم ایام معلوم تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایامق قر فرماتے تھے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام میں واض مقرر فرمائے ہیں تو یہ اس حدیث کا زد اور مقابل نہیں ہے جس میں لا تختصو آیا ہے بات سمجھ گئے ہوں جس حدیث میں تخصیص کی نفی کی گئی ہے جس حدیث میں تخصیص کی نبی کی گئی ہے یہ اس حدیث کا مقابل نہیں ہے اس لیے کہ وہ, وہ یہ ہے کہ ایسی تخصیص نہ کرو جس میں شاعری کی طرف سے تخصیص نہ ہو اگر شاعری نے ایک چیز کی تخصیص کی ہے تو وہ اس کے مخصص آپ نہیں ہیں اس کے مخصص خود شارے ہیں اس یہ گنا نہیں ہے بات سمجھ گئے ہو اگر مخصص شاعری ہے تو یہ یعنی اتباع شریعت ہے لا تک تصور کا معنی ایسا ہے اے یہ ہے کہ تم اپنے طرف سے ایسی تخصیص نہ کرو جس کی شاری نے نہ کی ہو بات سمجھ گئے ہوں ایک بات دوسری بات جو مین مقصد ہے مقصودی چیز ہے وہ یہ ہے کہ لاتسو اور جعلی عالع علم ایامن ان میں تفاوت ہے وہ تخصیص منع ہے جس کو مخصص دین کا حصہ کہے اس میں ثواب کہیں اور اس کے نہ کرنے میں گنا کہیں یہ تخصیص کیا ہے منع ہے اگر کسی مخصص نے ایام مخصوص کیے ہیں اور ان ایام کی تخصیص کو دین نہیں کہتا تو یہ گناہ نہیں ہے ان ایام میں اگر کوئی واز نہیں کرتا اس کو گناہگار نہیں سمجھتا تو یہ گناہ نہیں ہے بات سمجھ گیا مثلاً آپ یہاں ہفتے میں ایک دن اجتماعی بیان کرتے ہو آپ اس کو دین نہیں کہتے ہو یہ دین کا ایک حصہ ہے تو آپ گناہ نہیں ہے اگر آپ اس ایام اس دن کو بدلائیں بدھ کے مقابلے میں جمعرات کریں جمعرات دن ہفتہ کریں اور اس پر لوگ کے اعتراض نہیں کرتے ہیں تو بے شک یہ پر اس کو تو کوئی نہیں کرے تفصیص وہ ہے جو مخصف کہے؟, کہے تو ایسی تفصیص منع ہے اور یہ تفصیص تو خود شار سے ثابت ہے چلیے <تصفح> یہ حدیث مبارک جو ہے گزر ہوئی باغ کا تک ملا ہے ٹھیک ہے وابی ما کا نبی یا تخلب من المواضہ منچ عالم عیام معلوم یہ مزکور مذکور کا ملا ہے اور اس میں ابھی وائل فرماتے کان عبد اللہ عبداللہ, عبداللہ مسعود تھے رضی اللہ یہ ذکر النا کل خانیص لوگوں کو نصیحت دیا کرتے تھے ہر جمعرات ان ہفتے میں ایک دن بیان فرماتے تھے مقال رجل تو کہنے لگا ایک ادمی اس رجل کا نام ہے یزید ابن معاویہ الحنفی وقال رجن کہا ایک نے نے الحفی نے یا ابا عبد الرحمن لو تو میں یہ چاہتا ہوں انز کر تنا کل کہ تو روزانہ میں نصیحت دو نصیحت کرے ہمیشہ عبد الرحمن ابا عبدالرحمان عبد, الرحمن عبد اللہ نے فرمایا خبر خبردار ہے یزید ابن معاویہ اما خبردار امن ہوں یم نہ اونی منزال کا روکتا ہے مجھے روزانہ ہوا و نصیحت سے یہ بات اک رہو میں برا جانتا ہوں ان املکم کہ تمہیں ملال میں ڈالوں تمہیں پریشانی میں ڈالوں کم بالموزہ میں نگرانی کرتا ہوں لحاظ کرتا ہوں تمہارا نسیت کے ساتھ کماکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لحاظ فرماتے تھے اس واز پر مخافت اور ساما کیا لینا کیا ملال کے ہم پر مخافت اور یعنی یعنی ملال سستی یعنی سستی کے ڈر سے ہم پر ہم پہ ہمیں ہر روز بیان نہیں کرتے تھے اس لیے کہ ہمیں سست کی پیدا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں میں چھوڑتے تھے اور واض و نصیحت کے لیے ایام مخصوص فرماتے تھے تو اس نسبت سے میں بھی ایم کی تفسیس کرتا ہوں تو گویا کہ دو چیزیں ہو گئی ایان تخصیص عبداللہ اس لیے فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام بھی ایام میں تفصیص کیا کرتے تھے تو لہذا وعز کے لیے ایام کو مخصوص کرنا گناہ نہیں ہے اب یہاں ایک سوال ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلاۃ والسلام یا تخاؤ نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم واز کے لیے ہماری نگرانی فرماتے تھے تو گویا کے ایام کی تفصیل فرماتے تھے روزانہ نہیں فرماتے تھے تو آپ روزانہ سبق پڑھتے ہوں آپ تو آپتے میں ایک دو تین دن پڑا کرو باقی چھٹی چھٹیاں مناؤ آپ تو روزانہ پڑھتے ہیں تو آپ تو حدیث کا عمل آپ کا نہیں ہے آپ عمل نہیں کرتے حدثی اس کا جواب دیتے ہیں ایک واز ہے ایک درس ہے واز میں تعلیم و تعلم درس میں یہ فرق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واض میں کیا فرمائے تخصیص العیاں فرمایا ہے لیکن تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمہ وقت تھی تعلیم دینا ہمہ وقت واز کرنا بعض الوقت اب اس کی علت کیا ہے وہ علت یہ ہے کہ سامہ نہ پیدا ہونا تھکان نہ پیدا ہو ملال نہ پیدا ہو تو اب دیکھو اکتا نہ پیدا ہو اب کیوں دیکھو واز میں ہمیشگی اکتا کا سبب ہے واز میں ہمیشگی لیکن درس میں نادا اکتا کا سبب ہے جب مقصد نبی علیہ السلام کا یہ تھا کہ اکتا نہ پیدا ہونا تو علم درس و تدریس میں ناغہ اکتاٹ کا سبب ہے بھئی استاد پابندی نہیں کرتا ہے تو طلباء میں بھی ذوق نہیں ہوتا یار مطالعہ کریں پتہ نہیں صبح آئے گا کہ نہیں آئے گا چلو یار چلو کل کا مطالعہ ہے اس پہ گزارا کر لیں گے اسی طرح طالب علم استاذ کے سامنے طلباء ناغہ کرتے ہیں تو استاذ کا بھی ذوق درس نہیں رہتا ہے بھئی یہ شائقین نہیں ہے ذائقین نہیں ہے ذوق والے نہیں ہیں اس کے لیے اتنا محنت اس کے لیے ان کے لیے اتنی محنت کیوں کرتے ہو چھوڑو جو آگے تو یہ کہہ دیں گے تو اس لیے درس میں ناظر سببی ملال ہے اور واضمی طوانگی سببی ملال ہے تو اس لیے کل میں ناسا بے قدر وقول اہم ہے اب سمجھ گئے ہو کہ نہیں سمجھے ہو باب من اللہ بھی خیرہ یہ باب ہے اس مسئلے میں من اوشا اللہ بھی خیرہ جس کے بارے میں اللہ ارادہ فرماتے خیر کا جو وہ فی دین اللہ اس کو فقی بناتا ہے دین میں علماء کرام طرز الباب کا مقصد یہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ یہاں مراتب علم کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں مراتب علم کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ بھئی دیکھو تم نے ابن عباس رضی اللہ عنو کے حدیث سننی ہے کونو ربانین پر ابن عباس نے فرمایا کون حکما علماء آ فو کہا علماء بنو اب منظور دلّہ میں بھی اشارہ کس کی طرف مراسب علم کی طرف ایک علم ہے ایک فقاحت ہے اور ایک حکمت ہے اچھا علم کس کو کہتے ہیں جن کو عالم کس کو کہتے ہیں جس کو نسل مسائل کا علم ہو بدون الد اللہ اور بد السباب وہ ہوتا ہے جس کو علم مسائل کے ساتھ ساتھ عدلہ اور اسباب علل بھی معلوم ہو حکیم وہ ہوتا ہے جس کو علم بھی مسائل بھی معلوم ہو اسباب علل عدل بھی معلوم ہو اور اس علم کے اندر جو حکم ہے منافع اور مزار بھی معلوم ہو مینور دلّہ میں اشارہ ہے کس کی طرف ابھی ابھی میں نے کہہ دیا مراٹھی جو علم کی طرف یعنی کیا علم حاصل کرو لیکن ایسا علم ہو کہ آپ کو فقاحت حاصل ہو تو فقط علم حاصل کرو اس لیے کہ یہ اعلی ہے نفس علم کے مقابلے میں عالم بننے کی کوشش نہ کرو فقی بننے کی کوشش کرو صرف عالم بننے کی ایک صرف عالم بننے کی کوشش نہ کرو کیا بنو فقی بننے کی کوشش کرو صرف مسائل کے ہلو و حرمت کو جاننے والے نہ بنو بلکہ ہلو حرمت جاننے کے ساتھ ساتھ دلائل حرمت اور دلائل ہل بھی سمجھو پھر اس کے اندر جو حکم ہیں کم کو بھی سمجھو تو وہ علم میں حصول کے آگے جاؤ پیچھے نہ رہو صرف عالم نہ بنو فقی بنو میں نے ایک رسالہ بینات کا دیکھا بہت تیز ہنر شاہ کشمیری رحم اللہ نے فرمایا ایک عالم ہے اور ایک مولوی ہے عالم اور مولوی میں فرق ہے مولوی وہ ہوتا ہے جو صرف مسائل جانتا ہو عالم وہ ہوتا ہے کہ مسائل پہ جلائل جانتا ہو ان کی بات ہے پھر کہا اگر کوئی آدمی ہدایت پڑھتا ہے تو وہ مولوی کہلاتا ہے جو آدمی ہدایت پڑھائے گا تو وہ عالم کہلائے گا ہدایت جب پڑھاؤ گے نا تو پھر مسئلہ بھی ہے مسئل پر دلائل بھی ہے اس میں پھر مسئلہ کی ترجیح بھی ہے ہدایت پڑھانے والا عالم ہے پڑھنے والا مولوی ہے تو یہاں بھی فرما منظور دلہ صرف مولوی بننے کا شوق نہ رکھو بلکہ مولوی سے آگے عالم بننے کا ذوق رکھو منجوی خیرا جس کے بارے میں اللہ ارادہ فرماتے خیر کا جو و فی دین اس کو دین کا فقی اللہ کریم بناتے ہیں اگے ہمیں دبن رحمان فرما کے سمیت معاویت کا خطیبہ میں نے حضرت معاویت سے صاحب سے سنا اس حالت میں کہ وہ خطیب تھے امیر تھے ہمارے کے امیر تھے اور خود دے رہے تھے حاضر معاویت صاحب یقل الفرماتے تھے سمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سنا نبی علیہ السلام سے یقول الفرماتے تھے میں بی خیرہ جس کے بارے میں اللہ خیر کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ فخر وہ نے اس کو دین کا فقی بناتے ہیں تو گوے کہ جو عظم عالم بن جائے تو یوں سمجھو کہ اللہ نے اس کے بارے میں خیر کا ارادہ فرمایا ہے اور جو طلباء علم کے لیے نکلے ہیں تو یوں سمجھو کہ ان کے بارے میں اللہ کا اللہ نے خیر کا ارادہ کرنا کہ تمہیں خیر پہنچانا چاہتے ہو تو خیر تو رفتہ رفتہ یہ بھی اللہ کر سکتے ہیں کہ آپ جب پہلے سن میں آئے نہ نا میں داخلہ لیا تھا تو اس وقت بھی اللہ آپ کے ظرف کو اتنا بڑا کر دیتا کہ اس میں یہ بخاری بھی سمو دے یہ اللہ اس پر قاضر ہے لیکن یہ عادت اللہ نہیں ہے تو اللہ کریم جس کو خیر کا ارادہ فرماتے ہیں بقات دیتے ہیں ابھی آپ آب کو اللہ نے او ابتدا سے ابھی جناب علی درجے عالمیہ یا ہم جمین پترو یہاں تک پہنچا دیا ہے اس کے اندر رکھ دیا ہے تمہیں یہ بھی ارادہ خیر کا ہے اللہ کا تم کرو منجرد اللہ بھی خیر رہا. اس لیے کہ بعض لوگ درمیان میں باغ جاتے ہیں یعنی باغ مراد مدرسے سے نہیں ہے باغ مراد ادھر سے ہے باغ نمبر کیا کریں گے دوروں سے کیا بنتا ہے یار چھوڑیں بزنس کریں گے مولویت سے کیا ہوتا ہے کہاں ہوتا ہے نا لیکن مولویت کے جانے میں اگر ری کوئی آدمی بھی خیر کے زمرے میں آئے گا جس کے بارے میں اللہ خیر کے ارادہ فرماتے ہیں یو یہ فخر دین اس کو اللہ کے دین کا فقیر بناتے ہیں وہ علما انقا سمن ہوتی <يُوتِي> اب یہ جملہ ہے اور اس میں مقدر ہے سبحان اللہ جب جس کے بارے میں اللہ فقات خیر کے ارادہ فرماتے ہیں ان کو فقی بناتے ہیں اب نبی علیہ السلاۃ السلام تو معلم ہیں صاب متعلمین تھے تو پھر کے علم کہاں سے پیدا ہوا نبی علیہ السلام تو معلم تھے بارے. سب کو پر آتے تھے پھر صفا علم از کو جا آمد یہ بڑا مولوی بنا یہ چھوٹا ہے یہ بڑے شخصیت مستحق ہیں اور ان میں استعداد کم ہے ان میں نہیں تو اس کی پیچھے بھی پڑ جائے بھائی اس کا اس کا استعداد زیادہ ہے اس کا کم ہے استاذ ایک ہے درس ایک ہے تفاقت تجامت فرمائے نما انا قاسم من میں تو قاسم الخیرات ہوں میں تو قاسم العلم ہوں قاسم الدین ہوں واللہ والی دی اللہ دینے والے ہیں اللہ میں تو تقسیم کرنے والا ہوں دینے والا اللہ ہے گویا کہ میں نے تقسیم علم میں تو مساوات رکھا ہے لیکن اب جو تفاوت علم ہے تم میں یعنی انسانوں میں یہ تفاوت علم بحسب استعداد ہے جس طرح انسان میں جتنی استعداد ہے اس کے موافق اللہ نے اس کے اندر علم رکھ دیا ہے اس لیے کہ علم کی مثال بارش کی ہے اور لوگوں کی مثال زمینوں کی طرح ہے تو بارش تو بس سی ہے پورے زمین پورے عالم پر لیکن اس کا اثر بعض بعض زمینیں لیتی ہیں اور بعض نہیں بعض بعض زمینیں اس کا اثر لیتی ہیں بعض نہیں لیتی ہیں وہ بعض زمین جنہوں نے اثر لیا ہے اس کے اندر بھی تفاوت ہے کسی نے اثر علا وجل کمال لیا ہے تو کس نے وہ جلد وجل کمال نہیں لیا بات سمجھتے ہونا آپ ایک زمین ہے بڑی قیمتی ہے اس پہ بارش ہوتی ہے تو میوے پھل رڑے اس کو اگاتی ہے بار یہ ہوتی ہے کہ وہ پانی کو جذب کر کے کسی کو تو پیدا پہنچا دیتی ہے اور بعد فی آن اجی حادی سے آئے گی آپ کو بازی آن ہوتی پتھریلی ہوتی ہے پہاڑی ہوتی ہے اس پر جب بارش آتی ہے تو ادھر ادھر گر جاتی ہے اس کی آم زمین میں استمساق کو جذب کا مادہ نہیں ہوتا ہے اس طرح علم بھی بارش ہے اب نیچے انسان بےحد پہ استعداد ہے کسی کا ظرف کامل ہے تو کامل بات لے لیتا ہے کسی کا ظرف متوسط ہے تو اس سے ادنا لے لیتا ہے کسی کا ذرف بالکل اونندا پڑا ہے تو کچھ بھی نہیں لیتا ہے اس لیے فرمائے ان نمانہ قاسم میں تو تقسیم کرنے والے وہ اللہ یو تھی استعداد علم کو دینے والے ہیں جتنا انسان کے اس کی استعداد ہے اتنا اس علم ہوتا ہے یہ ہوتا ہے نہ درس میں استاذ بات کرتا ہے حدث صویت سب سنتی ہیں لیکن چونکہ ظروف میں تفاوت ہے استعداد میں تفاوت ہے تو بعض کا ظرف کامل ہوتا ہے استعداد کامل ہوتی ہے تو مفید کامل ہوتا ہے بات کا ضرور استعداد کم ہوتی ہے تو اپنے استعداد کے موافق استاد کی بات لے لیتا ہے لیکن یہ, یہ تفاوت فی العلم جو ہے یہ استاذ کی استاذ کا قصور نہیں ہے یا استاذ کی درس کا قصور نہیں ہے اس قاسم میں تو قاسم ہوں واللہ اللہ ہوں مزلان ہو ولنزالش رہے گی امت قائم علام اللہ اللہ کی دین پر لا يضر مَنْ خالفم ضرر نہیں دے گا ان کو جو ان کی مخالفت کرتا ہے حتائے يَأْتِيَ اللہ یا تک کیا جائے اللہ کی طرف سے فیصلہ قیامت کا کام اللہ اللہ اب یہ مسئلہ ہے علماء کہتے ہیں کہ یہ غائب جو ہیں یہ اپنے مغیا سے کیا ہوتا ہے مخالف ہوتا ہے حجیش میں آتے لا یا ضرور خال قوم ضرور نہیں دے گا ان کو وہ لوگ جو ان کی مخالف ہیں تا یا سے امرالہ یہاں تک کہ امراللہ آ جا جائے قیامت پھر ضرور دے گا تو جب قیامت آ گیا تو پھر آ تو پھر ضرور دے گا تو وہاں بھی نہیں ہے کہ ہے وہاں پہ ٹھیک ہے خطہ یا کملا فیا ان تک ان کی مقابلے ان کو کوئی ضرورت نہیں دے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے تو فیا لیکن وہ مقام مقام محل محل ضرور کا نہ ہوگا تو نہ دنیا میں ان کو ضرورت پہنچے گی اور نہ قیامت کے دل پہنچے گی اب بات سمجھ گئے ہو بھائی ہو لا یورم منحالفم ضر نہیں دے گا ان کو ان کی مخالف مخالفت ان کی مخالفوں کی یہاں تک امر اللہ آ جائے کیا مانا یہاں تک کہ قیامت آ جائے اب جب قیامت آ گئی تو فضر ہو ان کو ضرر ہوگی لیکن قیامت تو مان ضرر ضرور ہے نہیں تو ان کے لیے کوئی ضرور کس زمانے میں بھی ضرورت نہیں سمجھ گئے ہو یہ اس تو جی پر ہے کہ یہ اللہ سے قیامت مراد ہو دوسرا معنی کر دو لایا ظلم لاظالفت ضرر نہیں دے گا ان کو کسی کی مخالفت حتا یا تمر اللہ یا تک اللہ کا فیصلہ شادر ہو جائے ان پر کہ وہ موت ہے بات سمجھ گیا اب یہ موت اعتبار ظاہر تو ضرر ہے نا لیکن یہ ایس کی ضرورت ہے کہ سے کسی فرد بشر کو چھٹکارا نہیں ہے <تصفح> ت... یاد تک یا کیا یاد کہ اللہ کا فیصلہ ان پر آ جائے جب فیصلے لائی موت آ گئی تو, تو اللہ کی طرف سے ان کی طرف سے کوئی بھی نہیں ہے بات سمجھ گئے ہو دوسری توجیہ کہ یہ حتیہ یہ غائب نقص انتداد کے لیے ہے لا ظرم حتیہ یا چمر اللہ تو مہاد ذرا تو دنیا ہے نا توجہ کرو مہاد ذرا تو دنیا ہے تو جب تک یہ دنیا میں رہیں گے تو ان کو کوئی بھی ضرور نہیں پہنچا سکے گا سمجھ گئے ہو جب تک یہ دنیا میں رہیں گے تو ان کو کوئی بھی ذر نہیں پہنچا سکے گا آپ لنت زالہ اس سے کون براد لنت لن ظلما حتی سی نے ذکر کیا ہے کہ چونکہ لوگ مطمن کن قسموں پر ہیں مقاتلین ہیں بخار محدثین ہیں اور بعض زہاد ہیں لیکن امام احمد رحم اللہ کہ کی لنتزال ہاض امت سے مراد وہ امت ہے جو امت محدثین ہے ان عال حضیث سے تمہاری لن لنتزالہ ضلتوں لن و امام یہ امت عالیہ حدیث یا ہمیشہ اللہ کی جن پہ قائم رہے گی ان کو کوئی بھی ضرور نہیں دے سکے گا عالیہ حدیث سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے عالیہ حدیث جو ہے نا یہ ہمیشہ خیر پر ہوں گے عالیہ حدیث کی جو مخالفت کرے گا تو مخالفت ان کو کوئی نقصان ہو لہٰذا عالیہ حدیث بننا چاہیے تم عالیہ حدیث بنو گے کہ نہیں اللہ آلِ حدیث بنا الحدیث بالحدیث مراد نہیں ہے آلِ حدیث، العاملین بالحدیث، بدرس اسی مراد ہے, آلِ حدیث ہے کون مرادی العامل بالحدیث المشتین بدرس الحدیث ہے. حدیث کے پڑھنے والے پڑھانے والے اور حدیث پہ عمل کرنے والے ان کا جو نام ہے یہ تسمیہ بد ہے جیسے اہل قدریہ تم کہتے ہو تو اہل قدرے ان کو کہتے ہیں جو منکر قدر ہوتے ہیں میں سمجھتی منکر تدبیر ہوتے ہیں ان کو اہل قدریہ کہتے ہیں تو یہ یاران جو ہیں نا ہم ان کو برا کہتے لیکن یہ جو یاران ہیں نا یہ اس عزیز کو مانتے ہیں جو حقیقت کے مزاج سے موافق اب سردی جی کے موسم میں بار بار وضو کرنا مشکل ہے اور موزی کو فین پہننا بھی مشکل ہے اس لیے کہ جب تھوڑا سا دھوپ نکلتا ہے تو پھر پاؤں جلتے ہیں پھر نے کہہ لیے جوز المس والو مس جورابین پہ جائز ہے اور یہ جڑا بھی جو, جو ہے اس پر جائز ہے نبی اسلام فرما جورابین کی مسجد جائز ہے ٹھیک ہے میں بھی اس کا قائل ہوں کہ جورابین کے مسجد جائز ہیں لیکن وہ جورابین جو نبی پاک دورے اٹھ دس میں تھے جوربین کے ان جورابین کا مزہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میں تو پانی جدب نہیں ہوتا پانی ڈالتے بھی پھر بھی جدب نہیں کرتا تھا وہ ایسے جورابین تھے جو ہمارے پہاڑوں میں کو پانجونے کہتے ہیں ہم جو کہ شاید شاید انوں سے. ایسے ان سے ہمارے علاقے میں لوگ بناتے تھے جب سردیاں ہوتی نا برف باری ہوتی تو اس کو پھینکتے تھے اس کے ساتھ برف باری میں پھرتے تھے اور وہ خرگوش وغیرہ اس کو پکڑتے تو اپنے قوت کے ساتھ اپنے ٹانگ, ٹانگوں کے ساتھ وہ چم رہتے تھے وہ جو ربین کا نہیں بھی پائے جیسے امام روحانی پر کہتے ہیں جو ربین سکین تو سکین تھے نا وہ زمانے کے ثقین تھے آپ کے زمانے میں سقین ہیں آپ خود سکینین نہیں ہے تو آپ کے موٹے کے سکین زمانے کے مرد سکینے تھے ابھی نہیں ہے ابھی تو ترمتوں ترم کی طرح راستے بھر جاتے ہیں وہ جب جاتے تھے تو زمین پہ زلزل بھی آتا تھا پتا لگتا ہے کہ بڑی راستے کٹری جا رہا ابھی جاتا ہے تو کڑی نظر آتی ہے تلنگانہ ظلما غولما مراد ہیں محدسی مراد ہیں عامرین میں علم بنا اللہ کریم ہمیں عامری میں علم بنائے چلو آگے باب الفامو فل علم چودواں باب ہے کتاب العلم کے اندر الفامو فل علم یعنی علم کے اندر فام پیدا کرنا اس بارے میں محدسین حضرات اس باب کے عنوان میں بڑے مختلف ہیں کہ اس باب کا عنوان کیا ہے تو بعض حضرات فرماتے عبید اللہ سندھی رحم اللہ فرماتے ہیں عبید جی ہمارے سندھی بخاری والے سندھی یہ علامہ سندھی لکھتے ہیں کہ الفام فی العلم اس باب میں امام بخاری تفاوت فلم متعلمین ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ متعلمین جو ہیں طلبہ ان کے اندر تفاوت ہے اور یہ تین قسم کے ہیں بعضی ازکا ہوتے ہیں بعضی ذکی ہوتے ہیں اور بعضی غبی ہوتے ہیں الفام فل میں سے ایمان بخاری مسئلہ ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں من مسائل العلم اور وہ کیا ہے تفاوت فلمتعلم متعلمین تین قسم کے ہوتے ہیں از کا زکی اور غلی جب متعلمین تین قسم کے ہوتے ہیں تو معلم کو یہ چاہیے کہ اپنے درس میں ان تینوں کا انداز رکھے کہ ازکا بھی سمجھیں زکی بھی سمجھیں اور غیر ذکی جن کو غبی کہتے ہیں وہ بھی کیا کریں وہ بھی سمجھ جائے ٹھیک ہے شیخ الہند رحم اللہ فرماتے ہیں الفام فی العلم اس بار میں امام بخاری مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ کیا فضل الفام فی العلم کیا فضل الفام فل العلم امام بخاری ان کی فضیلت بیان کرنا چاہتے ہیں جن کو فضیلت علم حاصل ہے تو بابو الفام فل علم نہیں ہے بابو فضل الفام فل علم ہے فضیلت عفام علم میں جس کو علم کے اندر فضیلت حاصل ہوئی ہے زیادت وقیت حاصل ہے تو اس کو فضیلت میں حاصل ہے تو مقصود الباق بیان و فضل الفام بیانو فضل بیان فض الفل علم الیلم کے اندر فضل زیادت پیدا کر مسل بھر ہو گیا تیسری بات علماء لکھتے ہیں کہ اس سے مقصود الفاہم الفاف العلم مقصود ہے کہ الفام فل علم کیا مانا فخر الفام فل علم فاصر الفصر الفام فاخر فصل الفاہم فل علم لوگوں علم میں فام حاصل کرو یہ درجے اعلی ہے علامہ سندی کیا فرماتے ہیں بولو یا اشارہ ہے ایک مسئلہ ہے من العلم فلم درج فلم و تعلیمی از کا ذکی ربی استاذ کو تینوں کے لحاظ کرنا چاہیے باز علما فرماتے فام فلم سمرات فضل علم باب و فضل الفام فل علم فضیل قفاط علم یعنی علم کے اندر بڑھائی زیادتی پیدا کرو علم کے اندر زیادتی پیدا کرو تیسرا مقصد یہ ہے کہ وہاں بخار الفام علم یہاں یعنی مقصود ترغیب ہے مقصد یہ ہے مقصد تذیف الفام ہے حاصل اپنے آپ مشغول رکھو سیکھو جی ابھی <تصفيق> حدیش آپ پہلے پڑھ چکے امام بخاری زندہ آباد ہیں جگہ جگہ حدیث لاتے ہیں مستقل مسئلے کے لیے تو یہاں آپ کو دو چیزیں بتانا چاہتے ہیں ایک یہ ہے مجاہد جو مشہور شخصیت ہے عبداللہ ابن عمر سے دس تال انہوں نے سبق پڑھا ہے ہیں صاحب تو ابن عمر صاحب تو ابن عمر ہم نے ابن عمر سے کے ساتھ میں رہا ہوں ٹھیک ہے نا ہلل مدینہ تمہیں مدینہ منورت تک مجاہد کہتا ہے ابن عمر صاحب کے ساتھ سفر میں تھا فلم اسما ہو یو رسول اللہ صلی اللہ وسلم میں نے نہیں سنا کہ ابن عمر نے کوئی حدیث بیان کی اور نبی پار صلی اللہ وسلم سے اللہ حدیث اس ایک حدیث کے اب یہاں ایک مسئلہ سمجھیے امام بخاری حیات مجاہد کے کی یقول کیوں پیش کرتے ہیں امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ فارس علم تو مقصود ہے لیکن یہ نہیں کہ جو جو زبان پہ آئے جو ذہن پہ آئے وہ سیکھو نہ مقصود علم حدیث ہے یا علم قرآن ہے اس کو سیکھو مقصود علم حدیث ہے علم قرآن ہے اس کو سیکھو یہ نہیں کہ تم کہو کہ علم سے جو علم ہے دانست کو اس کو سیکھ دوسری بات امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس صحابہ جن کے اندر ہر سے علم تھا وہ بہت بڑے محتاط تھے وجہ کہتا ہے کہ میں مکہ سے ابن عمر کے ساتھ سفر میں رہا پورے سفر میں میں نے سوائے اس ایک حدیث کے سے کوئی حدیث نہیں سنی تو کوئی کہ وہ مختار حدیث پہ تو تم بھی پاک علم حاصل کرو اور حدیث کے نقل میں مختاط رہو بات سمجھ گئے ہوما بخار کی بات سمجھ گئے ہو سمجھ گیو مجا کہ ابن عمر میں نے ابن عمر کے ساتھ سنگت کی لیکن فلم میں نے اس سے کوئی بات نہیں سنی جو نبی پاک کے منصوب کر کے وہ بیان کرتے اللہ حدیثہ تو معلوم بڑے شخصیت تھے لیکن نقل حدیث بڑے محتاط تھے تو تم بھی نقل حدیث میں کیا رہو اختیار کرو محتاط رہو حال کنہدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث عمر ہے ہم نبی علیہ السلام کے پاس فوت ابھی جمار پیش کیا گیا نبی علیہ السلام کے سامنے جمار جمار تو بھیجور گابے کجور کجور کا گاد جس میں کچی پکی دونوں قسم کے دانے ہوتے فخالہ حضرت نے فرمایا ان نہ بنا شجر شجرا درخت میں ایک درخت ہے مسلوا کمسل مسلم اس کی صفت مسلمان جیسی ہے کس میں کسرت منافع میں مثال کس میں کسرت منافع میں وہ جو پہلے کہہ چکے وہ مراد نہیں ہے اس میں سب انسان شریک ہے نا تو اچھا جب نبی علیہ السلام نے سوال کیا فعارت تو ابن مر فرماتے میں نے ارادہ کیا انہیا نخلا کے کہ دئیے کی نخلا ہے لیکن جب میں نے دیکھا پیزا قوم میں پورے قوم میں چھوٹی بروالا تھا بس اکد تو خاموش ہو گیا بڑوں کے اختراع کی خاطر میں خاموش ہو گیا فقال نبی صلی اللہ علیہ نخلا یہ نخلا ہے اب امام بخاری یہاں کیا سم بتانا چاہتے ہیں امام بخاری ایک تو یہ فضل فضل فضل الفا فی العلم ہے دیکھو حرف ابن عمر باوجود صغر سنی کے اس درخت کو پہچان چکے تھے دیکھو باوجود صغر سنی کے اس درخت کو پہچان چکے تھے لیکن فضیلت علم یہ ہے کہ اکادر کے احترام کرتے ہوئے خاموش ہو گئے تھے بات نہیں سمجھے باوجود صدر سنی کے شجر کو پہچان چکے تھے لیکن علم کے یہ مقام تھا تعزیم خاموش ہو گئے تھے یہ بھی علم کی بات ہے یہ بھی فقات کی بات ہے کہ ایک چیز کو جاننا اس کے محل کو جاننا یہ سب علم کی باتیں ہیں اب تو مسل اس شجر کو تو جان لیا ہے مال اظہار بھی جاننا چاہیے مال اظہار بھی جاننا چاہیے جیسے ابن عمر نے تو پہچان لیا تو شجر کو تو محالی اظہار بھی تو تعظیم اکابر کے خاطر خاموش ہو گئے تھے ٹھیک ہے نا یعنی کہ آج جگہ پڑت پڑت کر لگے رکھو بڑھو کو دیکھو مجلس کے کا لحاظ بھی کرو تیسری بات امام بخاری فرماتے ہیں نا تفاوت مطالمین ہے تو جب متعلمین میں تفاوت ہے تو دیکھو ازکا بھی تھے جیسے ابن عمر جیسے زکی بھی تھے جو اس کے بعد ہو ایسی بھی ہوں گی جن کو جن کی واہم و گمانوی بھی نہ آتا ہو جن کے واہم و گمانی بھی نہ آتا ہو ازبیا کی جماعت ہوگی بات سمجھ گیا ہو اب جب مطالبین کے درجات ہیں اور درجات میں تفاع تھے تو معلم کیا کرے آہ. کیا کرے دینوں کا لحاظ کرے ناخلا فرما دیا یہ نہیں فرمایا کہ تم یہ کیوں نہیں سمجھے تم کیسے بیمار رکھتے ہو کیسے ذہن رکھتے ہو کیوں میرے سامنے بیٹھے ہو نہیں آپ نے خود فرما دیا مسئلہ تو وہ اس میں کیا ہو گیا اور ازکا کی تائید ہو گئی ازکا کی تائید ہو گئی ازکا کی زکی کی تعلیم ہو گئی ربی کی ترغیب ہو گئی ٹھیک ہے نا تعب ہو گئی رفیقی تعلیم ہو گئی رفیقی ترکیب ہو کہ تم بھی جگہ نہ پیچھے نہ آگے آ کر آگے اصل میں میرے صدیر جو ہر فوج ہے میں خود نہیں سمجھتا